میں بکال <سؤال> پچھلے جمعے کی گل سنائی تھی نفس نفس میں اللہ سونے پیدا فرمایا تو اللہ نے پوچھا اس میں کہنا ابو دیر کیا آتا تھی بس اللہ میں کہنا اس طرح کا مصرت آیا پھر رب نے کہہ رب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 میں سارا تب جا میں بڑا ٹو میں جو کچھ آکا ٹھیک ہے میری دلی گلی ہوئے نہ دلیل سنے نہ کسے کا جواب سنے نہ کسے کا سنے بس میں سارا کوریاں ایک قدر بھی نشانی ریا وکھاوا بھی اندر ہوئے نے وقع ہلاش کے پگ بھی چڑتے ہوئے جبا کبا بھی سارے اندر کتے پایا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 <متنی> سال فرمان لگے فرما فلانی جا. فرمان فلانے شہر کے اندر فلانی دماغ تینوں آخیا دلہ نے فرمایا لگے تینوں آخیا دلہ کشنی فرمان میرے کو خبر لگی اتنے کلی سانستے